جمالیاتی کیفیت کو اندر نسلوں کے محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تھا یہ ترک مجھے یاد آ گئے کہ ترک وزیر اعظم آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں شاید آج واپس چلے گئے ہیں دو دن کے لیے شاید آئے تھے تو بہر سلطنت عثمانیہ ایک بڑا ہی خوشنما باب ہے اسلامی تاریخ کا بدقسمتی سے اس کو زوال ہوا جنگ عظیم اول میں غالب اور ترک جو تھے اہل خدمت تھے یہاں حرمین شریفین کے حرمین شریفین سے چلے گئے اور پھر یہ سعود کبیرہ یہاں پر قابل ہو گیا تو ترکوں کی جو خدمات ہیں عشق رسول کے اعتبار سے وہ میں عرض کر رہا تھا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حیات طیبہ کے ساتھ وابستگی والے لمحات اور جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کی حفاظت اور ان کو محفوظ کرنا رہتی دنیا تک آئندہ نسلوں تک ترکوں نے اس کا بیڑا اٹھایا یہ کام ایک تو غیر شعوری سطح پر عہد نبوی ہی سے جاری تھا مگر اب یہ ضروری تھا کہ ایک شعوری اور حتمی سطح پر یہ کام ہو اور اس کام کے واسطے ظاہر ہے کہ جنون کی حد تک نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور انسانی ہواز کی وجود تک نفاست اور ذہنی سچائی کی ضرورت تھی ترکوں کو علم تھا کہ جس خطہ زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم پڑا جس ہوا کا پہلا سانس آقا علیہ السلام کے اندر جذب ہوا جس نے آپ علیہ السلام کی آواز کا گداس پہلی بار برداشت کیا جس ہوا کی سہار سے پہلے پرند کی پکار آپ تک آئی اور جس خلا کے ہم سے چاند اور سورج نے پہلی بار نبی پاک السلام کو اور آپ نے پہلی بار ان کو دیکھا یعنی ولادت کے بعد جہاں جہاں آپ کی بینائی میں نئے ستاروں کا بکو ہوا اور جس جس طور آپ کی وسیع ہوتی آنکھوں نے ان کی توہری حرکت کو واحد کر کے اپنے لہو میں سمویا کہ یہ کامہ گوشے چپے اور ہوا بینائی صدا کہ نقش اول محض نبی پاک علیہ السلام ہی کے نہیں بلکہ آج کی دنیا تک ہر نئے کلمہ گو کے لہو کا اول اضلی آبائی اور اصلی نشان ہے اور اس بات کا ان کو مکمل علم تھا تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکوں نے اس مطلب جو ہے کام کا آغاز کیا پہلے انہوں نے بنو سعد کی خصلت اور محبت سے آغاز کرنے کا ارادہ کیا سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں اس میدان کا تعین کیا جہاں مرنے سے پہلے ایک خوب رو اور کم عمر نوجوان نے اپنے گھر سے دور بخار کی گرمی اور بے چینی کو مٹانے کے واسطے ایک شام چند لام کے واسطے گشت کیا تھا اور پھر اپنی کم سن خوبصورت ہنس مقد بیوی کو بیوہ اور ابھی ماں کے بدن ہی میں قائم بچے کو یتیم اور چھوڑ کر اپنی تمنا اپنے دل ہی میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہوں نے ایک پہاڑ کی کوکھ میں اس چھوٹے سے گھر کا تعین بھی کیا جس کی پہلی منزل پر شمال کی جانب قائم ایک چھوٹے سے بالکل چوکور کمرے میں جہاں چار آئنوں کی اوٹ میں چہا سلتے ملتی تھی ایک بچے کو جس کو کائنات کی امان تھی ظہور میں آیا تھا آکا اسلام کی ولادت ہوئی تھی پھر اس بچے کو ایک بزرگ انسان نے اپنی محنت اور سورج سے کملائے ہاتھوں سے اپنی ایک چادر میں لپیٹا تھا اور وہ پک ڈنڈی طے کی تھی جو اللہ کے گھر تک جاتی تھی انہیں یعنی حضرت سید اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خانہ کعبہ شریف چلے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس غریف انسان نے چادر میں لپٹے ہوئے نوزائیدہ بچے کو ہاتھوں میں رکھ کر کائنات کی جانب بلند کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے خالی کائنات اس بچے پر رحم فرما اس واسطے یہ یتین ہے。ترکوں نے اس شمالی کمرے جس رستے پر حضرت عبداللہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر بیت اللہ گئے تھے اور اس دعا کے مقام کا بھی نہایت ہی کابل سے تعین کر کے نشان چھوڑا یہی یہ راستہ ہے جہاں سے یہ گزرے تھے یہاں پر دعا مانگی تھی یہاں سرکار کی ولاسط ہوئی وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے پیلی جگہوں کے سیاہ پہاڑوں اور اکثر اوقات خاموش ریگستان کے سنگم پر قائم اس جگہ کو بھی دریافت کر کے محفوظ کیا تھا جہاں اس دعا پہ کوئی برس کے بعد اپنے جوان مرد خامن کی قبر سے واپسی پر اپنے چھ برس کے بچے کی عملی پکڑے پکڑے جب اس گم سن خاتون نے ایک راستے آواز سے پڑاؤ کیا تھا تو یہی ان کا وشال ہو گیا تھا یعنی حضرت سیدہ آمینا رضی اللہ تعالی عنہا انہا تھا اگلے روز نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں کا چہرہ دیکھا اور مطلب ظاہر ہے انہوں نے بردا فرما لیا ابوا کے مقام پر ان کا مزار شریف ہے ترکوں نے اپنی مثالی درستگی سادگی صفائی خوش سلوبی سے کتبہ یہاں بھی چھوڑ دیا جانے والوں کو معلوم ہو کہ یہاں پر مطلب جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا پھر ان کا اگلا قدم رستے کا تعین تھا جس پر اس واقعے کے تین برس بعد یہ بچہ ایک ضعیف مجد کے ساتھ چارپائی کا پایا پکڑ کر چل رہا تھا اور اس کو شاید احساس تھا کہ آج کے بعد اس کی اکیلی کائنات وحدت کی عقید ہے اور آج کے بعد شاید وہ کبھی جو ہے وہ اپنے دادا کو نہ دیکھ سکے گا کیونکہ حضرت عبد المطلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا غرضی کے ترکوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے تک کے واقعات کو آنے والی نسلوں کے تاریخی جمالیاتی ایمانی شعور کے واسطے درست کی اور سادگی جی کے ساتھ محفوظ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کی سمتوں کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے گارے ہیرا کی چوٹی سے آسمانوں کو دیکھا اور پھر اس اونچے پہاڑ کی نشیبی وادی میں قائم شہر کے ایک گھر کے اس چھوٹے سے کمرے کا تعین کیا جہاں حیرت سے اپنے نام کی پکار سننے کے بعد واپس آ کر نبی پاک علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا اور جہاں حضرت خدا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر اپنے مکمل اعتماد سے آپ کو اس حد تک حوصلہ دیا تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت حدیج القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ آپ کا خیمہ نشر کیا جائے بعض لوگوں کے استفسار پر کہ آخر قبر کے کنارے کیوں تو فرمایا تھا کہ جب میں غریب تھا تو اس نے مجھ کو مالا مال کیا جب انہوں نے مجھ کو جھوٹا ٹھہرایا تو صرف کسی ہی نے مجھ پر اعتماد کیا اور جب سارا جہاں میرے خلاف تھا تو صرف اس اکیلی ہی کی وفا میرے ساتھ تھی اللہ خرب حق خرب رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ترکوں کے ماہرین نے پہلے اس گھر کا پھر اس گھر میں اس کمرے کا تعین کیا جہاں مکمل اعتماد کا یہ بنیادی لمحہ گزرا تھا جہاں یہ بیان کرنا شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ اس کمرے اور اس کمرے کے بارے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا عثمانی حکومت کی جانب سے جو جاری احکامات تھے وہ کیا تھے حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے کمرے کے بارے میں جاری حکم تھا کہ ہر بار رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس میں سفیدی کی جائے اور پھر فضر کی آزاد تک خواتین کا آواز بلند قرآن کی تلاوت کریں جبکہ حضرت عبد المطلف ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں واقعہ اس شمالی کمرے کے بارے میں احکامات یہ تھے کہ پہلی ربی ابول کو کمرے کے اندر سفید رنگ کیا جائے رنگ ساز حافظ قرآن ہو اور پھر ربی اقبال کی اس رات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا معصوم بچے اس کمرے کے اندر آئے اور قرآن کی تلاوت کریں اگلی صبح پرندے آزاد کرنے کا حکم اور رواج تھا سو جہاں انہوں نے حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے مکان اور مقبرے کا تعین کیا وہاں انہوں نے بنو ارکم کی بیٹھک کو محفوظ ورکہ بن نوقل کی دہلیز کو پختہ اور حضرت ام کے آنگن کی نشان دہی بھی کروائی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکہ اور مدینے میں قائم ان اجلی قبرستانوں کو کہ جن میں خان رسول کے بیشتر افراد صحابۂ قیام اور ان کے خاندان اور چیتا ترین بزرگہ ندیمت قیامت, قیامت کے منتظر آرام فرما رہے تھے صاف ستھرا اور پاک کروایا اور پھر نہایت ہی طریقے سے قبروں کی نشاندہی کر کے مکمل نقشے جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے مکمل نقشے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بنا دیے گئے ان تمام کاروائیوں میں ترکوں کا طریقہ کار بہت مؤثر اور یکتا ہوتا تھا مثال کے طور پر جب ترک حجاز پہنچے تو مسجد بلال جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک پہاڑ پر واقع ہے صدیوں کی غفلت کی وجہ سے تقریباً مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہو چکی تھی اس چھوٹی سی مسجد کو اس کے اصلی خطوط پر دوبارہ تعمیر کرنے کے واسطے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ پہلے تمام مٹی کو الگ کر لیا گیا سے تمام چونے کو اور اس کے بعد تمام اصلی پتھروں کو اس کے بعد مٹی اور چونے کو پیس کر اور نہایت ہی باریک سے چھان کر الگ الگ کیا گیا مجھے ہوئے چونے کا کیمیائی تجزیہ کر کے اس کے اجزاء معلوم کیے گئے ان اجزاء کے اصلی اور پرانے ماخذ ذریعات کرنے کے بعد ایک ہی ماخذ کے نئے اور پرانے چونے کو ملا کر مزید طاقتور بنا کر چونا کے واقع استعمال کیا پتھر بھی اپنی تراش کیفیت اور سانپ کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً اسی طرح اور اسی جگہ جو ہے وہ نصب ہوئے جہاں پہلی بار عہد نقوی کے فوراً بعد جو ہے وہ نصب ہوئے تھے اس طرح وہ مٹی وہی گارا وہی چونا اور وہی پتھر بالکل اسی طرح استعمال ہوا جیسا کہ صدیوں پہلے مسجد کی تعمیر اول میں استعمال ہوا تھا مسجد نئی بھی ہو گئی اور اپنے اصل اور اول خطوط پر قائم بھی رہی یہ ترکوں کے طریقہ کار کی محض ایک قدر معمولی مثال ہے تو جب ترپن برس مکے میں گزر گئے تو زمین کی گردش شہر کو ایک بار پھر وہیں لے آئی جہاں وہ ترپن گردشوں پہلے تھا تو نئے ستاروں کا وقوع ہوا تھا اور رسول کریم علیہ السلام نے مدینے کا رخ کیا تھا تو ترک بھی صابائی رستے پر چل نکلے غار شور کو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور یہی مناسب سمجھا کہ نہ تو اس کے جھالے صاف کریں اور نہ ہی کبوتروں کے صدیوں پرانے گھونسلوں کے جھاڑ جھنکار کو کاٹے یا ہٹائے غالب کو انہوں نے مکڑیوں اور کبوتروں کی سپرد ہی رہنے دیا کہ اب جائز طور پر وہی اس گوشے کے مالک اور حقدار تھے غلط ہرا تک کی نہایت ہی مشکل چڑھائی کو بھی انہوں نے آسان بنانے کی کوئی کوشش نہ کی تاکہ چڑھنے والوں کو چوٹی تک پہنچنے کے جتن کا احساس برابر ہوتا رہے ہاں اتنا ضرور کیا کہ دو تہائی چڑھائی پر ایک نہایت سادہ ناند بنا دی تاکہ بارش کا پانی کبھی کبھی جمع ہو سکے اور بچے بوڑھے عورتیں اگر جائیں تو چڑھائی کے دوران پیاس بجھا سکیں اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لے کر مدینے کے اطراف میں قائم بنو نجار کی کچی بستیاں تک بستی تک ہجرت کے رستے کا حتمی تعین کر کے نقشہ مرتب کیا اور ترک جب حجاز پہنچے تو بنو نجار تر بتر ہو چکے تھے پھر بھی ترکوں نے بچے کچھ لوگوں کو تلاش کیا سینا بچینا محفوظ ان کے لوگ گیتوں کو پہلی بار قلم بند کر کے باقاعدہ محفوظ کیا مسجد قبار کو نہایت ہی ہنر سے بحال کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کی منڈیڑ پر بھی سستا کو بیٹھے جہاں حضرت کے بعد پہلی نماز ادا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور جس کے آپ کو دیکھ کر آپ سے اونچے آپ ہوتے ہوئے پانی میں آپ نے اپنے چہرے کا شفاف اکثر دیکھ کر پہلے ایک لمحہ توقف اور پھر مسرت کا اظہار فرمایا تھا اس کنویں سے اب راستہ مدینے کو جاتا تھا مدینے کے اس میدان تک جاتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی ترپن برس پہلے ایک شام مرنے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے دور اپنے بخار کی گرمی اور بے چینی کو مٹانے کے لیے چند لمحہ کے واسطے گشت کیا تھا اور پھر دنیا سے تشریف رہ گئے تھے ایک بار پھر وہی میدان تھا اور مسجد نبیبی کو اب یہاں تعمیر ہونا تھا پھر انہوں نے تعمیر مسجد نبوی شریف کے لیے بڑا ہی ترکوں نے انوکھا مطلب جو ہے وہ طریقۂ کار اپنایا آپ نے اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ حیران ہو جائیں گے مسجد نبوی کی تعمیر بھی ایمان ہنر بندی پاکیزگی اور نفاست کی ایک عجیب اور انوکھی داستان ہے پہلے پہل برسوں تک تو ترکوں کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مسجد ندوی کی تعمیر کریں ان کے نزدیک یہ کائناتی اور انسانی حدود سے ما طاقتوں کے مت کا عمل تھا اور وہ محض انسان تھے مگر جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم جھرنے کی ہمت بھی پا جاتا ہے سو اپنی محبت کی سچائی کے سہارے انہوں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ترکوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حتمی کام کے واسطے ان کو عمارت سازی اس سے متعلق علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں یہ سننا تھا کہ ہندوستان افغانستان چین وسطی ایشیا ایران عراق شام مصر یونان شمالی اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کے کس کس کونے اور کس کس چپے سے نقشہ نویس معمار، سنگ تراش بنیادیں زمین کی زندہ رگوں تک اتارنے کے ماہرین چھتوں اور صاحبانوں کو ہوا میں معلق کرنے کے ہنرمند خطاط پچا کار شیشہ شیشہ ساز کیمیا گر رنگ ساز رنگ شناخت ماہرین فلکیات ہواؤں کے رخ پر عمارتوں کو عمارتوں کی دھار کو بٹھانے کے ہنرمند اور نہ جانے کن کن ایاح اور کیسے کیسے پوشیدہ علوم کے ماہرین اساتذہ پیشہ ور ہنر مندوں نے دنیا اسلام کے گوشے گوشے سے اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور اس اضلی بلا کس دنیا کی جانب روانہ ہو گئے کہیں بے حد دور ایک چٹیل برگستان میں جنت کی تیاری کے کی کنارے ان کے رسول کی کام گاہ پر تعمیر ہونی تھی اور وہ اور ان کے ہنر اب اس اب ہر طرح اس کام کے واسطے وقت تھے ترکوں کو اس والانہ کیفیت کی ایک حد تک امید تھی مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس اجتماعی بے تیاری اور مکمل اتحاد پر ان کو تعجب ضرور ہوا تھا بہر کیف ان کی تیاریاں بھی مکمل تھی عثمانی حکومت کی تقریباً ہر شاہ اعلان سے پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی اور حکومت کے اہلکار اپنی حدود میں اور سفیر دوسرے اسلامی ممالک میں اس انداز اور ارادے کے تمام لوگوں کی اعانت سے واسطے تیار تھے ان اہلکاروں اور سفیروں کو یہ احکامات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال کو اگر وہ چاہیں تو تک کے رستے میں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں ادھر سلطان وقت کے حکم سے خسطم دنیا سے چند فرسنگ باہر میدانوں میں خود کفیل اور کشادہ بستی تیار ہو چکی تھی تو پھر جب ان یقائ روزگار لوگوں کے قافلے پہنچنے شروع ہوئے تو ان کو ان کے روزگار کے اعتبار سے نئی بستی کے الگ الگ محلوں میں بسایا جانے لگا اور حکومت مکمل طور پر ان کی کفید ہوئی اس عمل میں صرف پندرہ سال گزر گئے مگر اب یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقت کے عظیم ترین فنکار جمع ہو چکے تھے اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اس نے خاندانی سربراہوں کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلا حصہ ان کے سامنے رکھا منصوبے کا اگلا حصہ اس طرح تھا کہ ہر ہنرمند اپنے سب سے ہونہار بچے یا بچے نہ ہونے یعنی بے بےآباد ہونے کی صورت میں ہونہار نہار ترین شاگرد کا انتخاب کرے اور اس بچے کے جوان ہو کر بخت عمر تک پہنچنے تک اس کے بدن اور لہن میں اپنا مکمل فن منتقل کرے ادھر حکومت کا ذمہ تھا کہ وہ اس دوران اس اندازے کے اکالیف مقرر کرے کہ وہ ہر بچے کو پہلے قرآن پڑھائے قرآن شفت کرائے ساتھ ساتھ بچہ سہ سواری بھی سیکھے ان تمام تعلیم تربیت اور تیاری کے واسطے پچیس سال کا عرصہ مقرر کیا گیا اس منصوبے پر ہر ایک نے لبیک کہا صبر محنت محبت اور حیرت کا یہ بالکل انوکھا عمل شروع ہوا پچیس سال گزر گئے اور ان انوکھے ہنرمندوں کی ایک نئی اور خالص نسل نشو نما پا کر تیار ہو گئی یہ تیس سے چالیس برس عمر کے مخصوص اور نیک نیکتوار نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی کہ جو محض اپنے اپنے آبائی اور خاندانی فنون ہی میں یکتا نہیں تھے بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحت مند نوجوان اور اچھا شہ سوار بھی تھا بچے کے لمحہ اول سے ان کو بچپن کے لمحہ اول سے ان کو علم تھا کہ یہ وہ چیزاں لوگ ہیں کہ جن کو ایک روز کہیں بے حد دور سرکار علیہ السلام کی قیام گاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی عمارت تعمیر کرنی ہے کہ جو آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہو ترکوں کے اعلان اول سے لے کر اب تک کوئی تیس برس سے زیادہ بیت چکے مسجد نبوی کے معمار جن کی تعداد کوئی پانچ سو کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے تیار تھے ایک طرف تو ہنر مندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی اور دوسری طرف ترک حکومت کے اہلکار عمارت کے واسطے سازو سامان اکٹھا کرنے میں ایک خاص کرینے کے ساتھ مصروف تھے حکومت کے شعبہ کان کنی کے ماہرین خالص اور رگو ریشے کے پتھر کی بالکل کہ جن سے صرف ایک بار پتھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا ان کانوں کی جائے وقوع کو اس حد تک سیگا راج میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں کہ مسجد نبوی کے میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے آئے تھے بالکل نئے اور انچ ہوئے جنگل دریافت کیے گئے اور ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو بیس سال تک حجاز کی آب و ہوا میں آسمان پہلے موسمایا گیا رنگ سازوں نے عالم اسلام میں اگنے والے درختوں اور خاکی و آبی پودوں سے طرح طرح کے شیشہ گھروں نے شیشہ بنانے کے واسطے خجاد دھی کی ریت استعمال کی پچا کاروں کے قلم ایران سے بن کر آئے جبکہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے اگائے گئے غرض یہ کہ جب تک ان ہنر کی جماعت تیار ہوئی انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کر دیا یہ سارا عمارتی سامان جمع ہنرمندوں کی جماعت کے نہایتی احتیاط سے پہلے خوشکی پھر سمندر پھر خشکی کے رستے حجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا جہاں مدینے سے چار فرسنگ دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھنے اور ہنرمندوں کے تعمیر کے دوران رہنے سہنے کے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینے میں ہونی تھی تو پھر ساز و سامان مدینے ہی میں رکھا جاتا آخر یہ چار سنگ یعنی بارہ میل دور کیوں اس کی وجہ سرخ یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایک بہت بڑی عمارت تعمیر ہونی تھی جس کے واسطے مختلف جسامت کے ہزاروں پتھر کاٹے جانے تھے بڑے بڑے مچان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بے حد امکان تھا جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرہ برابر بھی شور نہ ہو اور جس فضا نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی اور آواز سنی تھی وہ اپنی حیات سکون اور وقار کو قائم رکھے سو ہر ایسا کام کی جس میں ذرہ بھی شور کا امکان تھا مدینے سے چار فرسنگ کے فاصلے پر ہوا پھر ہر چیز کو ضرورت کے مطابق مدینے لے آیا گیا ایک, ایک پتھر یہاں مطلب پہلے وہاں काटा گیا پھر مدینے लाकर کر جو ہے وہ نصب کیا گیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ چنا کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی یا کوئی مچان یا جنگلہ چھوٹا یا بڑا پڑا تو اس کو اجرت میں ٹھوک بجا کر وہی رسول کے سرہانے ٹھیک نہ کیا گیا بلکہ چار پر سنگ دور کی بستی رے جا کر درست کر کے پھر دوبارہ مدینے لایا گیا اور یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ نہایت اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی تو so جب کے سارا عمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بستی میں پہنچ گیا پھر پانچ سو کے لگ بھگ ہنر مندوں کی جماعت میں بھی اسی بستی میں آن کر سکونت پالی تو سب کچھ تو سب کچھ اب اس جماعت کے سپرد کر دیا گیا اپنے فنون کے استعمال اپنے تخلیقی عمل میں یہ فنکار و ہنرمند بالکل آزاد تھے صرف دو احکامات ان کو دیے گئے اول یہ کہ تعمیر کے لمحہ اول سے لے کر لمحہ تکمیل تک اس جماعت کا ہر ہنرمند اپنے کام کے دوران با رہے اور غور یہ کہ اس دوران وہ ہر لمحہ تلاوت قرآن جاری رکھے سو با وزو حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے پندرہ سال تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہی اور پھر ایک صبح آئی کے مسجد نبوی کے خلائی نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے زمین سے نہایت ہی بھروسے سے اور ایمان سے اگی اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا اب خلا محفوظ بھی تھا اور آزاد بھی یہ عمارت کیسی ہے کیا ہے کہاں ہے کہاں, ہے کہاں لے جاتی ہے یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمارت اس جہاں میں ہوتے ہوئے بھی اس جہاں میں نہیں ہے اپنے آپ میں قائم رہ کر اس عمارت کو دیکھو تو یہ کہیں اور ہے اپنے آپ سے باہر قدم دھر کے اس کو دیکھیں تو یہ کہیں اور ہے ہم کچھ اور ہیں پتھر خلا ہوا آواز لہر لیگت ایمان اور نور نے مل کر صبر کی ایک نئی جنت ایک نئی بنک دی ہے مقوازی اوقات اگر رنگ برنگ کے دھاگے ہیں تو ان کی بنت میں بے رنگ کا دھاگا اس عمارت کا نور ہے جو کہ اس بند کے وہ محض معنی ہی نہیں دیتا بلکہ اوقات کا ایک دوسرے سے ایک جائز اور مخفی رابطہ بن کر اوقات کو ایک مرکز بھی فراہم کرتا ہے اور اوقات اس مرکز سے ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی آواز یوں آتی ہے کہ جیسے خلا محفوظ بھی ہو اور آزادی جیسے آواز پرندہ بھی ہو اور لہو بھی کہ اندھیرے میدانوں میں کبھی نور کا شجر اگے تو کبھی نور کی بازیوں میں اندھیرا خود ایک شجر ہو کر جیسے نور محض نور ہی نہ ہو بلکہ نور کا منبا بھی ہو سیجب so ریاض الجنہ میں اس خدا کے خم پر اپنے رسول کے سرحانے بیٹھو تو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہے اور نیت کی کیا حدود ہے پھر وہ بے نام ہنر مند یاد آتے ہیں کہ جن کو اپنے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کو رسول کے واسطے تھا کہ جنہوں نے اس چٹیل میدان میں جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کی حیات سکون اور حیرت کو قائم رکھتے ہوئے اس عمارت کو اس خلا کے خمب پر تعمیر کیا تھا کہ آج اس عمارت میں محض ان کا ہنر ہی نہیں بلکہ ان کے ہنر کا غیب بھی محفوظ ہے اور پھر ترکوں کے واسطے دعا ہمارے پور پور سے بلند ہوتی ہے اللہ تعالی ان سب کی کابض کو یقیناً اللہ نے قبول فرمایا ہوگا ان کے سطح اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین آمین آمین اللہ عامین انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کل آپ سے اب ملاقات ہوگی پاکستان کے ٹائم کے مطابق تقریباً ساڑھے نو بجے انشاءاللہ شاء اللہ قرآن بھی ہوگا سورہ یونس کی آج نمبر اکتیس سے ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ گناہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میں محتاج دعا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبکار